dai uh -huh. الحمد اللہ رب العالمین والسلام على وسلم علیہ سید اما بعد اعوذ اماباد من المن شیفان بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد صورت الحشر ہے اور اس صورت میں ابتداء میں غزب بنو نذیر کا ذکر ہے تین قبائل تھے یہود کے مدینہ شریف میں بنو قینقہ بنو نذیر اور بنو قریضہ بنو کینکا ان تینوں سے معاہدے ہوئے تھے حضور کے اول اول جس کو میسا مدینہ مدینہ پیکٹ کہا جاتا ہے پھر ان قبائل نے خلاف ورزیاں کی تو ان کے خلاف اقدامات ہوئے بدر کے بعد دو ہجری میں بنو کینکا کو نکال باہر کیا گیا اور چار ہجری میں یہ ہے بنو ندیر انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا چاہی تو اب ان کے خلاف اقدام ہوا اور بنو قریضہ کے خلاف اقدام غزر اعزاب کے بعد سن پانچ ہجری میں ہوا تو اس کا ذکر سور میں آ چکا ہے اس میں اطنا میں اس کا ذکر آئے گا بنو ندیر کے خلاف جو اقدام ہوا انہوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف کو سازشیں کی تو ان کو دس روز کی مہلت دی گئی اور ان کے قلعوں کا محاصرہ ہوا بڑے مضبوط قلعے تھے بڑا مالوا اسباب تھا لیکن ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا اور مسلمانوں کے محاصرے کے نتیجے میں ان کی ہمت نہ ہوئی کہ مقابلہ کرتے بس انہوں نے معافی مانگی کا بس جانے دو ہمیں اور ایک ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد سکتے اتنا لاد کر جانے دو اتنا تو لاد کر جانے دو ہمیں زلیل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا صدیوں سے ادھر آباد تھے بڑی تجارت تھی ان یہود کی بڑے ساہکار تھے قرض سودی دے کر مال کماتے تھے مضبوط ان کے قلعے تھے زلیل کر کے اللہ تعالی نے نکال باہر کیا یہ بیان آیا گا اس سورہ شر کے ابتدائی رکو میں منافقین کی بڑی دوسیاں تھے ان یہود کے ساتھ منافقین نے کہا تم ڈٹے رہنا ہم تمہارا ساتھ دیں گے اللہ کا تفسرہ آیا اگر یہ سچے ہوتے منافقین تو اللہ اور اللہ کے رسول یہ نہ مانتے ایک, ایک نمبر نہیں بلکہ ایک نمبر کے دو نمبر ہیں جی جھوٹے ہیں اور ایک نمبر کے دو نمبر قسم کے لوگ ہیں ان کا تذکرہ دوسرے رقو میں آئے گا اور تیسرا رقو مشہور ہے ہم سب کو اکثر حصہ یاد بھی ہے هو اللہ الدی اللہ الہ اللہ وہ <تص Large> آیات اس سورت کی آخر میں ان شاء اللہ آئیں ایک اہم نکتہ مال فی کے حوالے سے بھی ابھی آ رہا ہے فی وہ کسی برانڈ کی طرف آپ نہ چلے جائیے گا یا کسی وہ آئٹم کی طرف کاسمیٹکس کا مال فی قرآن جو بیان کر رہا ہے ایک ہوتا ہے مال غنیمت جنگ ہو مسلمانوں کی اسلامی شرائط کے مطابق جو مال ہاتھ ہے وہ مالے غنیمت اور ایک جنگ میں ہوئی اور پورے کا پورا علاقہ فتح ہو گیا تو یہ مال مالے فی کہلاتا ہے اس کے احکامات اس صورت میں آگے آیا چاہتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اللہ ما فی السماوات و فی الارض اللہ تعالیٰ کی تصبی بیان کی ہر شہ نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے یہ سب بہ ماضی ہے پاس تسبیح بیان کی ایک جو سے آگے پڑیں گے جن کے اندر آئے گا یو سب بھی ہو وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں تحفیل مظاہرے تسبیح بیان کرتی ہے بیان کرتی رہے گی تو ماضی حال مستقبل میں اللہ کی تصبیم ان سورت من کا ذکر آ رہا ہے یہاں ماضی کا بیان سب بحال اللہ معاف سماواتی وافل اور اللہ کی تصویر بیان کی ہر شہ نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ عزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمت والا لبی اخرج الفر من من الحشر وہ اللہ جس نے نکالا آہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی لشکر کے جمع ہونے کے موقع پر بس پہلی ہی اٹمپٹ تھی مسلمانوں کی ان کے خلاف اور یہ جو برسوں سے آباد تھے مضبوط قلعوں کے اندر یہ نکال باہر کر دیے گئے کو بہت زیادہ ان کے خلاف اقدام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ماں ونن من اللہ تمہیں گمان بھی نہیں تھا مسلمانوں کی نکل جائیں گے اور یہ یہود خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے براد اللہ کے آداب سے اللَّهُمِ بس اللہ کا غزب اور عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا کوئی بڑی لشکر کشی کا, کا نوبت کا معاملہ نہیں ہے کیا ہوا واقع فتی قلو بہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دی ہے اب اندر ہی بزدلی آ جائے خوف آ جائے بڑے سے بڑا ہتھیار بھی تو آدمی کیا استعمال کرے گا اس کو اندر سے اللہ نے روپ ڈال دیا بی و وہ اپنے ہاتھوں سے ایمان والوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو بدباد کرنے لگے یہود مال کی محبت میں تو بہت ہی معروف ہے کھڑکیاں بھی توڑیں دروازے بھی توڑیں سب سمیٹ کر لے جانے کے چکر میں زلیل کر رہے اللہ ان کے اپنے ہاتھوں سے بھی اور ایمان والوں کے ہاتھوں فاطب یا الی ابسار تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو اے بصیرت والوں بصیرت رکھنے والوں عبرت پکڑو وَلَوْ لَا انْ كَتَبَ اللَّهُ عَلِيهِمُ فِي الدُّنِيَا اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو الدُّنِيَا تو انہیں عذاب دیتا دنیا میں بس یہ تھا کہ اللہ کی مشیر میں تھا کہ جلا وطن کر دیے جائیں ورنہ شدید عذاب ان کے ساتھ ہوتا معاملہ اس کا ولہ فی الآخرت عذاب النار ان کے لیے آخرت میں آگ کا اذاب ہے اجرنا من النار بھی شاق اللہ اجیت یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی ومین شاق اللہ فَإِنَّ الح شدید القاب اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے یہ جملے آج ہم پڑھنے قیامت تک پڑھا جائے گا بالآخر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی دشمنی اختیار کرنے والے وہ دنیا میں بھی ذہین ہوتے ہیں ماں کپا تلین اوترت تمہتن علا اصول پبی عد نلہ جو تم نے درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا بلی فاسقی اور تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر ڈالے یہ بھی خاص واقعہ ہوا ان افراد یہ قبیلے کے لوگوں کا جب محاصرہ کیا گیا تو ان کے کھیت اور ان کے درخت کچھ محاصرے میں رکاوٹ بن رہے تھے تو ان کو کاٹنے کا حکم حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تعلیم کیا ہے درختوں کو نہ کاٹنا لیکن حضور کا اختیار ہے ابھی آ رہا ہے آگے ذکر جو رسول حکم دے مانو اور جس کے روک دے سے روک گئے اس سے رک جاؤ یہاں حضور نے حکم دیا کاٹ دو جتنے درخت آڑے آ رہے ہیں جو چاہے حضور حکم دے صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے میری عقل کو یہ اچھا لگتا ہے نا دین یہ ہے کہ میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے میرے پیغمبر کو کیا اچھا لگتا ہے جی کھانا پینا اچھا ہے نا جی لیکن افطار سحری کا وقت ختم ہو تو چاہے دو منٹ پہلے آنکھ کھلے چھوڑ دو بھائی اللہ کو بھی یہ پسند عرفات کا میدان اللہ سب کو لے کر جائے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے نا نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا چھوڑو اصل چیز نماز نہیں ہے اللہ اکبر اصل چیز حکم ہے جب کہیں نماز ادا کرو تو نماز ادا کرو جب کہ نماز چھوڑ دو تو چھوڑ دو جب کہیں درخت کاٹو تو کاٹو نقتا ایک اور یہ ہے کہ یہ حضور کا حکم تھا قرآن کنفرم کر رہا ہے قرآن میں کئی دیر کا اتنے درخت کاٹو اتنے نہیں قرآن کنفرم کر رہا ہے کہ اتنے کاٹے گئے اور کچھ نہیں کاٹے گئے یہ کنفرمیشن جو آ رہی اللہ کی طرف سے حکم وہی کے ذریعے آ گیا تھا اور دلیل یہ ہے سنت رسول علیہ السلام کی کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وہی آتی تھی اگر یہ بات سمجھ آ تو بہت اچھی بات پھر تفاصر کا مطالعہ کیجیے گا تو سنت کی اتارٹی کے حوالے سے یہ مقام بڑا اہم ہے بروق الفاسقین الفاصی اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو فاسقوں کو رسوا کرے اب مالف فی کا بیان ومافا اللہ علا رسول ہی اور جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو لوٹا دیا فے کا اصل ترجمہ بڑا دلچسپ ہے لوٹا دیا جانا کیا مطلب یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا یہ اللہ کے رسول کا ایمان والوں کا ہے ان کے تو اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے مشرکوں کو بھی دے رہا ہے فاسقوں کو بھی دے رہا ہے سرکشوں کو بھی دے رہا ہے تو یہ جو آیا یہ تھا ان کا جو لوٹا دیا گیا ہے یہ نقطہ بھی اہل ایمان نے بیان کیا اب غنیمت اور فہ میں فرق جو جنگ کے نتیجے میں مال آئے گا وہ مال غنیمت ہے محاصرہ ہوا یا جنگ میں ہوئی جنگ کے بغیر اگر مال ہاتا ہے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے اس کے احکام کا بیان آ رہا ہے وما افا اللہ اعلی رسول منہم اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کے معلوم سے جو لوٹا دیا فما او جفتم علیہ من خیرم اللہ رکھا تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے نہیں اونٹ یعنی کوئی کاروائی تو کرنا نہ پڑی جنگ تو ہوئی نہیں بلاک لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے اللہ کل شہ قدیب پر اللہ تعالیٰ ہر ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے قرآر اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں سے جو کچھ اپنے رسول علیہ السلام کو لوٹا دیا یعنی عطا کر دیا فلی اللہ فلی اللہ ولی الرسولی ولی دل قرما ولی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے وہ وہی بات جو مالی غنیمت کے بارے میں سورہ انفال دسویں پانے کی شروع میں تھی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے رشتہ دار کیوں کہا اس سے کہ حضور کے گھرانے کے افراد کے لیے صدقہ منع ہے تو یہ بیت المال کا ہے یہیں سے حضور کے اف... گھرانے کے افراد کو بھی میسر آئے گا اور یہ بیت المال کا جو حصہ ہے یہ عام مسلمانوں پر بھی خرچ ہوگا ان کی ضروریات پر جیسے کہ یہاں ذکر آ رہا ہے بل یتامہ بل مساکین اپنی اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے درمیان میں دو اہم باتیں ایک اسلام کا معیشت کے بارے میں پالیسی سٹیٹمنٹ دو حضور نبی اکرم علیہ صلاح السلام کی اتارٹی کا بیان ارشاد ہوا کئی نہ یکونا دولتم نہ لگنیاں ایم انکم کے دولت تمہارے چند مالداروں ہی کے ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے یہ مالے فی یہ اللہ کی مخلوق پر خرچ ہوگا بیت الماعت سے افراد پر بھی خرچ ہوگا یتیموں پر بھی مسکینوں پر بھی مسافروں پر بھی اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دولت تمہارے چند مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے سود کو لیجئے جوئے کو لیجئے دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی ہے انفاق کو لیجے زکوٰۃ کو لیجے صدقات کو لیجے وراثت کے احکام کو لیجے مال غنیمت کو لیجے مال فہ کو لیجے نفلی صدقات کو لیجے صدقہ فطر کو لیجے اس سے دولت کا فلو امیروں سے غریبوں کی طرف جاتا ہے اور اس کی وہ برکت ہے جو ماڈرن اکنامکس میں بتایا جاتا ہے کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی جس معیشت میں دولت جتنی زیادہ گردش میں رہے گی اکانومی اتنی بہتر ہوگی اب یہ گردش اگر مطلب سو پلاٹ ایک نے اٹھا لیے دوسرے دو سو اٹھا لیے تو کیا ہوا دو بھائیوں کے بیچ میں گردش ہو رہی ہے نا عظیم اکثریت کو تو اس سے فائدہ کچھ نہیں تو اسلام یہ مزاج عطا کرتا ہے کہ دولت کا فلو عمرا سے کی طرف جائے باقی تفصیل کا موقع نہیں بہت پیارا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کا معیشت کے امور میں اگلا حصہ نہا کم آن فنت ہو اور رسول جو تمہیں دے یعنی حکم وہ لو اور جس سے اس سے فرما دے اس سے رک جاؤ اس پر بھی کچھ لوگوں نے بحث تو کی ہے اس کا سادہ جواب کیا ہے وما نہا یہ نہیں ہے نا جب روکنے کے لیے نہ آ رہا ہے منع کرنے کا معاملہ تو آتا میں سے کوئی شہ دینا نہیں ہے حکم دینا بھی شامل ہے جس کو عام طور پر ہم کیسے پڑھتے امر بالمعروف نہیں انل منکر صحابہ میں سے پوچھا گیا یہ اشارہ میں نے کیا تھا داڑھی کا حکم کدھر ہے قرآن میں تو یہ آئے تلاوت کرتے تھے صحابہ کیسے بھائی حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث سے کہ داڑھی کو چھوڑ دو بھائی معاف کر دو کو جانے دو اور مجھے کم کرو حضور کا حکم علی نام تو صحابہ نے یہاں سے سمجھا کہ جو حکم دے رسول اسے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تفصیل ہم نے بات کی دی یاد ہے کس کے واقع میں موسیٰ علیہ السلام نے کس کی داڑھی پکڑ لی تھی ہارون علیہ السلام کی وہاں پہ تفصیلی کلام ہو گیا تھا ایک دل والی بات سمجھنے کی کیا ہے جو دل سے نکلے دل پر جا کر اثر کرے کہ بھائی اس پوری کائنات میں سب سے پیارا سب سے خوبصورت سب سے روشن سب سے مبارک سب سے حسین چہرہ محمد مصطفیٰ علیہ السلاط السلام کا ہے تو مسلمان مرد کا بھی جو اس کے اختیار میں ہے وہ اختیار کرے وہ چہرہ اور کل کہیں حضور یہ پوچھ لیں امتی سے کہ بھئی تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو امتی کیا جواب دے گا بھئی بس سوچ لیجئے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے خیر باقی یہ بہت ہی براڈر پرسپیکٹو میں ہے رسول جو دیں یعنی حکم لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ یہ اتھارٹی اللہ تعالی نے رسول کو دی سو می سو سورہ اعراف ایت 157 حضور کے بارے میں فرمایا یحل علیم یحلل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں حضور علیہ السلام ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور سورہ نجم کی ایت 3 اور 4 میں ہم نے پڑھا خوایس کو جو ارشاد بھی فرماتے حضور نبی اکرم علی السلام جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی طرف سے اوپر کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم و تقلّہ کا تخوا اختیار کرو ان اللہ شدید عقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اب مزید بتایا جا رہا ہے اور کو حصہ ملے گا میں سے فرمایا اخرجوا من ان محتاج مہاجرین کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے ہجرت پر ان کو مجبور کر دیا گیا تکون فط اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں اللہ رسول اور وہ مدد کرتے ہیں ان نصرت کرتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نصرت کیا ہے دین کی جد و جہد کرنا الاسعد کون یہی لوگ سچے ہیں تو بہاجرین کو بھی حصہ ملے گا کس میں سے مال فیمل سے اب انسار کا بیان آ رہا ہے اور ان کی بڑی پیاری ایک صفت اور خصوصیت بیان ہو رہی ہے اور ان کے لیے بھی جو مدینہ شریف میں مقیم تھے اور پہلے ایمان لے آئے وہ صحابہ جو یسرب سے حضور کے پاس آئے پھر وہاں چلے گئے اور حضور کو دعوت دے گئے اور حضور مدینہ تشریف لے گئے تو یہ انسار پہلے سے یہاں پر موجود ہیں تو پہلے سے مقیم تھے مدینہ شریف میں اور ایمان لے آئے تھے یہ خبر وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی مہاجرین نے ہجرت کی انصار کی طرف اور کون سا رشتہ دنیا نے دیکھا مواخات کا رشتہ اور کیسا رشتہ اللہ زمین اور آسمان بھی دنگ ایک گھر ہے تو آدھا تیرا آدھا میرا بھائی دو گھر ہے تو ایک تیرا ایک میرا ایک کھیت آدھا تیرا آدھا میرا دو کھیت ایک تیرا اور, اور ایک میرا اور پردے کے احکام نہیں آئے تھے اگر دو بیوی ہیں تو بھائی تم بتاؤ میں کو تلاک دو تم اس سے شادی کر لوں کیسا جی سما ہوگا وہ کیا وہ رشتہ تھا ہڈ جس کو انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں اور مواقع کا رشتہ تو یہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی ولاج جیدون سدوری حاجت مما اوتو اور جو انہیں یعنی مہاجرین کو دیا گیا اس کے لیے اپنے دلوں میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے وہ تو مہاجرین بڑی مشکلات میں بھی تھے اگر حضور نے کبھی کچھ ان کو دیا بھی تو انصار کچھ فیل نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی شان اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے بھائی فرونا السین ولاؤ کا نا بھیم خاصا وہ <تصفيق> اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو اس آیت کے اس حصے کے ضلع میں کئی صحابہ کے واقعات سب سے مشہور وہی ہے یاد آیا نہیں اچھا حضور کے پاس کچھ صاحب آئے حاجت منتے آپ نے فرمایا کون اس کی آج میزبانی کرے گا صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا گھر تشریف لے گئے کھانے کو کچھ نہیں ایک آدمی کا ہی کھانا ہے بیگم سے کہا بچوں کو سلا دو بھائی کھانا تیار کرو اور جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے شرار گل کر دیں گے ہم آ چلاتے رہیں گے اور مہمان کھاتا رہیں گا ہم بھوکے رہیں گے مہمان پیٹ بھرے گا اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے یہ ہو گیا رات میں اور رات میں ایک فیصلہ ہوا صبح حضور نے فرمایا کہ تمہاری رات کی میزبانی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی اللہ اکبر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں یہ اسلام بھائی ہم تو پتہ نہیں کدھر ہیں تو دوسروں کو بھی چھیل لیتے معاف کیجیے گا اپنا بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند کیوں نہ ہوں یہ وہ آئیڈیل ترین سچویشن جس پر اس جماعت اس صحابہ نے زندگی گزار کر دکھائی ہم اس آئیڈیل کو سامنے رکھ کر کچھ تو اوپر ہوں کچھ تو اوپر ہوں کچھ تو اوپر ہو چلیے ساتھی نے توجہ دلائی صدقہ فطر کا ذکر بھی آ گیا یہ جی بھائی صدقہ فطر ہم دیں گے نا انشاءاللہ کتنا دیں گے بھائی سو سو روپئے دیں گے ادا ہو جائے گا اس ڈی کے مفتی حضرات نے ہمیں بتا دیا بھائی گندوں کے حساب سے سو روپے دے دو جو کے حساب سے تین سو دے دو کھجور کے حساب سے ہزار دے دو کشمیر کے حساب سے ڈیڑھ ہزار دے دو جبکہ آپ کے ہمارے ایسے بھی گھرانے جہاں ایک ایک بچے کی شاپنگ پچاس پچاس ہزار روپئے کی ہوئی ہوگی زیادہ کہہ دیا میں نے بیس ہزار روپئے کر لیا تو ہم میں سے وہ جو صاحب استطاعت ان کی بات کر رہا ہوں جن کے ایک ایک بچے کی دس ہزار پندرہ میں گلستان جوہر کے علاقے کے قریب بیٹھا ہوں نا لائف جا کو بتانے کے لیے تو یہاں کون لوگ رہتے ہیں فائنینشلی الحمدللہ اچھے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو دیکھ لیں کشمش کا بھی پندرہ سو روپے کچھ کی وسط اس سے زیادہ ہوگی پندرہ ہزار کا تو شاید ہمارا ناشتہ کا کسی کا عید الفطر کے دن کا کیا خیال ہے اور اگر اللہ نے خاندان میں مست دی تو چالیس پچاس ہزار کا کھانا بھی بنا لیں گے چالیس پچاس لوگوں کے لیے کیا بڑی بات ہے تو دیکھ لیں کہ چلے یہی سے آغاز کر لیں کیا خیال ہے ہم طے کر لیں کہ میں اللہ نے جو مجھے وسط دی ہے اتنا اور کوشش کر کے اس سے آگے بڑھ کر کہ کسی کے گھر میں خوشی تو عید کی واقع آئے سو روپئے کی میرے بچے اور آپ کے بچوں کی آئس کریم نہیں آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں عید کی خوشی ہے اگر ہمارا فرض ادا ہو گیا ادا ہو جائے گا بھائی وہ مفتی صاحب سے بولے نے مفتی صاحب سو روپئے دے دیے ہم ہاں بھائی ادا ہو گیا دل سے پوچھیں خوشی آئے گی گھر میں اس کے جو آپ کے میرے گھر میں آتی ہے آتی رہتی کیا آئی بھی ہے اتنا کچھ ہے ہمارے گھروں میں دیکھیے تو آئیڈیل یہ ہے جو بیان ہو رہا ہے اس آئیڈ کو سامنے کے اوپر ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے میں زیادہ ذمہ دار ہوں بیام بڑی کی بڑی بڑی آپ میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے میں آپ سب کے حق میں دعا کروں اللہ مجھے آپ کا کو کو توفیقر فرون الاف صحیح ولاکان بھی خساسا وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خا خود ہی کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو وان ابھی خساسا نسی اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچا لیا گیا فلاحمل مفلی ہون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اس پر ایک نقطہ سور تغن میں آئے گا بچ نہیں گیا بچا لیا گیا یہ جی کی لالچ سے خود نہیں بچ سکتے کون بچائے گا اللہ اسی سے مانگنا اولا فلا اکم المفلی یہی لوگ جو فلاح پانے والے ہیں بیان آیا کن کن لوگوں کو حصہ ملے گا پھر معاجرین کا ذکر آ گیا اور انسار کا ذکر آ گیا اب قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے فیم سب کو حصہ ملے گا بھائی یہ بیت المال میں جائے گا اور مسلمانوں کی مشترکہ پرابلم ہوتی فرمایا بلدین جا بعدہم اور وہ جو ان کے بعد آئیں گے یقولون جو کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بلکہ ایک ترجمہ تو ہوگا بلدین من امبادیم وہ جو ان کے بعد آئے ابھی ان کا بیان اور قیامت تک جو آتے رہیں گے ان کو بھی مسلمانوں کو حصہ فہمی سے ملے گا اسی آیت کے ذیل میں نے تفصیل بیان فرمائی یقولون وہ دعا کرتے ہیں ربنا لنا ایمان اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کی حالت پر ہمیں ہم سے دنیا سے چلے گئے ایمان کا رشتہ یاد آیا سورہ یاسین میں بھی پڑا ختم نہیں ہوتا بھائی دنیا داری کا رشتہ تو دنیا میں ختم ہو جاتا ہے ایمان کا رشتہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما ددین ایمان اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت دنیا سے چلے گئے اور ہمارے دلوں میں اللہ کوئی کینہ نہ آنے دے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے رب بنا اے ہمارے رب ان کا بے شک تو بہت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے دل میں کین نہ ہے کسی مسلمان کے بارے میں یہ ہے جو ایمان کا تقاضہ ہے ہاں کمزوری ہے تو بھائی اس کمزوری کو دور کرنا ہے صحابہ کی مجلس حضور نے فرمایا یہ فنا جو ہے یہ جنتی ہے ایک اور صحابی کو فکر ہوئی کہ پہ چیک تو کرو بھائی اس میں کیا ایسا ہے کچھ عرصے ان سے کچھ بہانہ کر کے ساتھ رہے پھر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں بھائی تم نے کچھ خاص چیز تو دیکھی نہیں میں نے سنے ذرا تم نماز پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں تم نوافل پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں تم تاجر پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں. ساری گنواد نہیں ایسا آخر کیا ہے ایسا آخر کیا ہے کہ حضور نے تمہارے بارے میں یہ کہا انہوں نے بڑی عادسی سے کہا بھائی کوئی خاص عمل تو ہے نہیں میں ایک کام میں کرتا ہوں ہے بڑا مشکل بھائی میں یہ تشریح کر رہا ہوں اور آج کو سوتا ہوں نا, یہ دل کو صاف کر کے سوتا ہوں ہر ایک کی طرف سے بڑا مشکل کام ہے اور سچی بات ہے دل بڑا چھوٹا سا ہے بھائی کیا پالیں گے اس کتنا پالیں گے کس کس کو پالیں گے چھوڑ دیں نے بشارت دی یہ صاف کرنا بالکل اس کو اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے تو یہ بعد میں آنے والے اس آیت کے ذہن میں کچھ مباحث ہیں کہ سید عمر کا دور رضی اللہ عنہ بڑی بڑی فتوحات میں سراری ایران کی،, کی ادھر کی ادھر کی تو انہوں نے اسی آیت کے مطابق بتایا کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں جہاں کو جنگ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوا یہ ساری اراضی کا جو اراضی کا جو ریونیو ہے یہ بیت المال میں جائے گا ساری امت کے افراد پر خرچ ہوگا پاکستان کے بارے میں بھی یہ بات اہل علم نے کہی ہے اب تو خیر عمل کسی نے کیا نہیں شاید ہمت بھی کسی میں نہ ہو لیکن بعض اہل علم نے فرمایا ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی شد مت کے ساتھ بیان فرمایا اور بعض بزرگوں نے بھی بیان فرمایا کہ یہاں یہ جو ساری اراضی ہے یہ مفتوحہ علاقے ہیں یہ جاگیرداروں کے پاس اتنی لمبی لمبی زمینیں لی جائیں ان سے واپس جب یہ مفتوحہ علاقہ بنا تو یہ سارا حصہ جانا چاہیے بیت المال میں اور اس کی جو آمدن ہے وہ تقسیم ہونے چاہیے امت کے افراد میں بیت المال مشترکہ پراپرٹی ہوگی مسلمانوں کی یہ مباحث ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں آپ سن بھی سکتے ہیں اور مولانا تاسین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ان کا ایک کتاب تھا مسئلہ ملکیت زمین کے حوالے سے ہمارے موجود بھی رہا مکتبے پر ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا شرعی دلائل آپ کو وہاں پر مل جائیں گے یہ گوشہ ہے جس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا انقلابی کام ہوگا اگر ان جاگیرداروں سے زمینیں یہ کہہ کر واپس لی جائیں یہ تمہارے ابا جان کی نہیں ہے بھائی یہ مفتوحا علاقوں کی اراضی ساری امت کی مشترکہ میراث ہے یہ بیت المال میں جائے گا اس کا خراج اس کی جو بھی ریونیو جنریشن اور ساری قوم پر ساری امت پر اس کا حق بنتا ہے سوچئے ذرا کہاں سے کہاں بات جائے گی یہ تو کوئی انقلاب آئے تو بات بنے گی شرعی دلائن اس کے لیے موجود ہیں۔ اگلا رکو ہے نفاق میں مبتلا منافقین کا طرز عمل آ رہا ہے کہ جو نبی مکرم علی السلام نے بنو نویر کے خلاف اقدام فرمایا اس اقدام سے پہلے منافقین نے بڑھ چڑھ کر یہو سے کہا ارے تم ڈٹے رہنا تم فگڑ نہ کرنا ڈونٹ یو وی وی آر ود یو ان منافقین کا یہ بیان اب آ رہا ہے اور ان کا پول اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اس مقام پر المت کتاب کیا آپ نے منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے بھائیوں کو وہی کہتے ہیں جو کافر ہو گئے آہل کتاب میں سے لیکن او خریج تم لن خرجن محکم اگر تم نکالے گئے نا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے منافقین یہود کو بنو نذیر والوں کو وَنَا فِيكُمْ آحَدًا عَبَدًا اور تمہارے بارے میں کسی کی بات ہم کبھی نہیں مانیں گے وَإن قوتلتم اور اگر تم سے جنگ کی گئی تم ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے یہ تو بڑھ چڑھ کر بولنے اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ یہ شد و اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں یہ بات پہلے بھی آئی اگر تم سچے ہوتے تو اللہ کے ساتھ سچے نہ ہوتے سچے ہوتے تو رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے جھوٹے ہیں کیا میرے زبان پر جملہ آ گیا تھا ایک نمبر کے دو نمبر ہے جی اجیب جملہ ہے ایک نمبر کے یعنی دو نمبر ہے بالکل جھوٹے اللہ گواہی دے رہے لائن اخرجو لا خرجونا معہم، اگر یہ جلا وطن کیے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ منافقین ولی کو لا سرو <يَنصُرُونَهُم> اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ منافقین ان اہل کتاب کے یہود کی مدد نہیں کریں گے ولئن نسروہم نئی ول نل <الْعَدْبَار> اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو یقیناً وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے ملائون سرون پھر ان کی کہیں سے پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی سدور یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا در اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے اللہ اکبر ایک مراق کیا ہے یہ منافقین مسلمانوں کا خوف رکھتے ہیں اگر یہ کوئی معاملہ ایسا سجا تو یہ منافقین دیکھ تو چکے کہ سچے ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے تم تو مارے جائیں گے تو یہ کبھی ساتھ نہیں دیں گے ظاہر کبھی انہم قوم اللہ قہون یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں لا او ان قرم حسن یہ جو آیت اب پڑھ یہ یہود کے بارے میں بیان ہو رہی ہے وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیوار یعنی فصیل کے پیچھے سے سامنے اگر مقابلہ نہیں کریں گے یہود کے بارے میں طے ہے جانے دی بھی تو مشرقین نے دی ہیں یہود کبھی میدان میں آ کے لڑا نہیں ہے آج بھی ایسے ہی ہیں سامنے نہیں آتے فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے بھڑکا کر کہیں آگ کو کبھی عراق میں کبھی افغانستان میں کبھی ادھر کبھی ادھر فرنٹ پہ وہ نصارہ کو لے کر آ جاتا ہے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے یہودی ماسٹر مائنڈ لا جميعاً إلا في قرم إلا في سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا فصیل میں دیوار کے پیچھے سے بم بئ نہ شدید آپس میں ان کی لڑائی بڑی شدید ہے تہ سب ہوں جمی او مقلوب ہوں تم انہیں اکٹھا گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہود کا بیان ہے. مسلمانوں کی دشمنی میں تو یکجان نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے دل پھڑے ہوئے آپس میں بھی لڑتے رہے اور جب بنو قینقہ کو نکالا گیا دو ہجری میں تو باقی یہود کے قبائل نے ساتھ نہیں دیا یہ آج اللہ ہمیں سمجھا رہا ہمارا خیال ہے کہ کفار مجتمع ہو جاتے ہیں کبھی ففٹی ون لوگوں کا الائنس کبھی فورٹی پلس کا الائنس نہیں کہ دل پھٹے ہوئے ہیں ہاں حضور کی حدیث ملت واحدہ یہ کفر ملت واحد ہے یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں اندر سے کمزور ہیں تو ہمت پکڑو تو یہ کھڑے نہیں رہ سکتے تمہارے سامنے اب سوال ہے کہ وہ کافر ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہو کر تو ہو جائے اللہ میں توفیع قطع فرمائے بیٹھے تو ہیں ابھی او آئی سی والے عمر ابھی شہد ادا کر لیا ان لوگوں نے اللہ تعالی برکت دے بھائی اللہ بار بار اللہ کے گھر کی زیادہ چلو وہاں بیٹھ کے طے کرو نا امت کے بارے میں رمضان کا پیارا مہینہ اللہ کے گھر کا کوئی خیال کرو کچھ رکھو کوئی روزہ رسول کی لاج رکھو کوئی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تمہارا وہاں سے ایشو ہو جائے رمضان شریف میں کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تمہارا مسلمان و امت کا ان سربراہوں کی زبانی حج کے موقع پر ایشو ہو جائے کوئی جوائنٹ ڈیفنس کی بات ہو جائے کوئی جوائنٹ ٹریڈ کی بات ہو جائے کوئی جوائنٹ ایفرٹس کی بات ہو جائے کس قدر بڑا اس امت کا کام ہو سکتا ہے اللہ ان کے دلوں کو اس طرف پھیر دے بھائی ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے ہدایت عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے ہے؟ یہ تمہیں ملے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے پھٹے ہوئے تو اگر یہ اللہ ہمیں ہمت دلا رہا ہے تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ یہ ہو جائیں گے بالکل امرہم ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں قبل ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا بلاب ان علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے قریبی زمانے میں کون گزرے بنو قینقہ جن کا معاملہ چکایا گیا بدر کے بعد اب ان کے بارے میں شیطان کا ذکر ہو رہا ہے قمر طری شیقان اقول انسان اک کے حال جیسا ان کا حال ہے جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر فلما کفرا پھر جب بندے نے کفر اختیار کیا قالآ بڑی امین کا تو اس شیتان نے کہا بے شک میں تو تُص سے لا تعلق ہوں اللہ رب العالمین بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے بدر میں بھی ایسے ہی کیا تھا بھاگ گیا تھا فرد کو بھی مرواتا ہے مزین کر کے گھیرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے میں تج سے بری ہوں یہی حال منافقین کا ہے خوب انہوں نے کہا کس کو بنو نویر کے یہود کو ارے تم ڈٹے رہنا اور این جب موقع آیا تو یہ بھاگ لیے ہوں گے یہ ہے شیطان کا طرز عمل اور یہ کس کی پارٹی کے لوگ ہیں منافقین؟ حزبش شیطان آگے فرمایا فَكَانَ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ فِيهَا پس دونوں کا انجام یہ کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہنے والے وزار کا جزا غالمین اور یہی سزا ہے غالمین کی اللہ اجیرنا اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اس کے بعد اگلا رکو حشر کا بہت ہی معروف بھی ہے اور بڑا پیارا رکو ہے اس اعتبار سے کہ سات آیات ہیں اور ان میں سے تین آیات میں انسان کا بیان ہے ایک آیت میں قرآن کا بیان ہے اور پھر تین آیات میں رحمان کا بیان ہے تو انسان قرآن اور رحمان اور رحمان اور انسان کے درمیان رابطہ اللہ کے رسی قرآن حکیم بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا اس سے فرمایا اے <سلام> <وَاللّاة> ای ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو نفسم ما قدمت اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھی اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کل سے مراد قیامت اور میری اور آپ کی کدھر آئے گی کب آئے گی ابھی بھی آ سکتی قیامت میری آپ کی قیامت کیا ہے میری اور آپ کی موت تو ہر ایک سوچے کہ موت کے بارے میں تیار ہے کہ اور موت کے بعد کے بعد بارے میں تیاری کا موقع موت سے پہلے پہلے تک ہی ہے جو دیا گیا ہے اور چاہیے کہ ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے وط اللہ اور اللہ کا تخوہار کرو ان اللہ خمیر بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے ولاکون کلینسم اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جنوں نے جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا اللہ کو بھلایا تو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا زیادہ تفصیل کا موقع نہیں اقبال کے جو فلسفہ خودی ہیں ہے اقبال نے خود بیان کیا کہ میں نے اس آئے سے لیا ہے اقبال کا فلسفہ خودی وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اخبار کہتا ہے میرا فلسفہ خودی میں نے یہاں سے لیا مت ہونا ان کی طرح جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا تو اللہ نے ان کے اپنے آپ سے ان کو بھلا یہ اپنا آپ کیا ہے آپ کا میرا اصل بھی روح ہے اور جو اللہ کو فراموش کر دے تو وہ پھر جو خالق کو نہ پہچانے اس کی معرفت حاصل نہ کرے اس کا ہو رہنے کی کوشش نہ کرے تو پھر وہ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے وہ چلتا پھرتا لاشا ہے جسم ہے اس کا مگر روح اس کی مردہ ہے یہ ہے اپنے آپ کو بھلا دینا اپنی اصل حقیقت کو بھلا دینا اور اپنے اصل بینگ کو فراموش کر دینا تو جب خالق کو بندہ فراموش کرتا ہے تو اپنی اوقات سے گر جاتا ہے اور پھر قرآن جو کہتے ہیں سورت الراف میں آیت نمبر ون میں نائن میں الا انعام بل ابل الاحم الغافلون یہ جانوروں کی طرح ہیں آنکھیں دیکھتی نہیں کانیں سنتے نہیں دل ہے دماغ سوچتے نہیں یعنی حق کو نہیں دیکھتے حق کو نہیں سنتے حق کو نہیں سمجھتے یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اور یہ غافل ہے کس سے اپنی روح اپنی اصل مین اور اس سے غافل ہیں لا کا حم یہی لوگ فاسق ہیں لا یس اصحاب النار و اصحاب جن برابر نہیں آگ والے اور جنت والے اصحاب الجنت حم الفائزون جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں اللہم الفردوس اے اللہ جنت سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم آدھ کے عذاب سے محفوظ سرما بس یہ سورت مکمل کریں گے تراوی کی طرف چلیں گے لو انزلنا القرآن على جبلن اب قرآن کا بیان اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے مِّن اللہ تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا ہٹ جاتا اور ریزا ریزہ ہو جاتا اللہ فن پر یہ اس قرآن کا جلال جو اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے اللہ کی ذات کی ایک تجلی السلام یاد آیا سورہ آراف آئے 143 اللہ کی ذات باب کی ایک تجلی پہاڑ پر اس کا نزول ہوا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا قرآن اللہ کا کلام اس کی ذات کی طرف سے آیا ہوا ہے اس کا نزول اگر کسی پہاڑ پر ہوتا تو وہ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہو رہا ہے ہم کتنا تسر لے رہے ہیں لے رہے ہیں الحمد للہ تبھی تو بیٹھے ہیں محفلوں میں لیکن کس قدر لے رہے ہیں اور آئندہ کے بارے میں کیا امنگیں ہیں قرآن سے جڑنے کی قرآن کی محفلوں میں آنے کی قرآن کے کورسز میں آنے کی قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کی قرآن کا پیغام اور جھنڈا لے کر کھڑا ہونے کی یہ سوچنا ہے اور سوچئے ذرا دل کے کانوں سے سنیے کیا قلب تھا محمد مصطفیٰ علیہ سلاۃ وسلام کا کہ جس قلب مبارک کو رب کائنات نے اس پر جلال کلام کے نزول کے لیے پسند فرمایا تیار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم و تلکل امثال النب اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں یہ تفک کروں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ہیں یہ مثالیں کس لیے دی جا رہی آیات کس لیے دی جا رہی غور و فکر کے ثواب بھی لینا ہے اور ہدایت بھی حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا ہے اگلی تین آیات معروف ہیں رحمان کا بیان اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی پیاری صفات کا تذکرہ la اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عالم الغیبی و غیب اور ظاہر کا وہ جاننے والا ہے رحمان الر انتہائی رحم فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے <تصفيق> هو اللہ الدیلا الا اللہ وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اب آٹھ ناموں کا گلدستہ عام طور پر دو دو آتے ہیں سورہ جمعہ میں پڑیں گے چار آئیں گے سورے حدیث میں بھی چار تھے لیکن یہاں آٹھ نام مسلسل الملک حقیقی بادشاہ القدوس حرائب سے پار السلام سلامتی دینے والا المؤمن امن دینے والا المحمن نگہبانی کرنے والا العزیز انتہائی غالب الجبار بہت زبردست المتکر بڑائی والا یشان صرف اس کی بڑائی اس کے لیے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اما یو اس سے جو وہ شر کرتے ہیں هو اللہ الخالق وہ اللہ ہے خالق الباری ایجاد فرمانے والا یعنی عدم سے وجود میں لانے والا نہ تھا تو اس نے بنایا المصور صورت گری کرنے والا مکمل فرما دینے والا لہ السما الحسنہ اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں یو سب بے شہو ماف اسماوات ابل بیان کرتی ہے اسی کے لیے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہل عزیز الحکیم اور وہ اللہ س و تعالی غالب ہے ان اختیار رکھنے والا حکیم یعنی حکمت والا ہے ایک اعلان سن لیجئے پھر انشاءاللہ شاء تراوی ادا کریں گے ابھی ہم آٹھ رگت تراوی ادا کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بعد میری آپ سے گزارش ہے کہ سفوں میں تشریف رکھیے گا دس منٹ کی مزید میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہوں گا یہ ستائی سے شب میں اللہ نے پاکستان ہمیں توفے کے طور پر دیا تھا تو تھوڑی سی بات آٹھ سے دس منٹ کی ہم نے کرنی ہے البتہ ہم تراوی ادا کریں گے آٹھ رگت اس کے بعد آپ نش... اپنی سفوں پہ ہی تشہیر رکھیے گا جو لائف دیکھ رہے وہ بھی ہمیں جوائن کرے ترابی کے بعد آٹھ سے دس منٹ کی ہم گفتگو کریں گے پھر معمول کے مطابق ہمارا وقفہ بھی ہوگا انشاءاللہ شاء ہو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 فإذا رَكِبُوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف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 مَنِ اسْتَرَاعَ عَلَى اللَّهِ كذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ نَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ